الحمد اللہ على تو سنا وخاتم س محمد الن مصطفی وعلیٰ آلہی واصحابہ وعلیٰ آلہی صفا وفا اماں بادو اما بعد ہی مینشی من نروجی میں بسم اللہ الرحمن روح کرتابکلام صدق بلا سد کلال صدق وبلغنا کب نارسول کریمل امین نل ہو ملا کتوس ولو نل ندی یا اوہل دین اموس وو آل سلی صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ آلکہ و علی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ ذوق شکر بلند آواز نال پڑو چہ الصلاۃ و یا سیدی یا یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابکا یا سیدی یا عالم ما کان وما یکون موسیقی صحیح اللہ کی سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حمد و صلاح درود خاتم الانبیاء لہو تحییت و صلاح تباد حق تعالی جلل شان و حودی بارگہ دے اندر معدبانہ آجزانہ فریاد ہے کہ مولا تعالی دنیاوی اخروی نفس و شیطان دے ہر شر تو ہر نقصان تو اپنی رحمت کی دائمی پناہ فرما فرماوے اللہ و تبارک و تعالی کملی والے حبیب دا کا سدکا معافیتا فرماے خصوصی فضل فرمان برادرم رحمت اللہ صاحب دی شادی خانہ دی, دی تقریب کے اندر اس محفل پاک کا انعقاد ہے اللہ تبارک و تعالی میرے بھائی اس نیک کم دی جزائے خیر اجرے عظیم فرما فرماوا اور اللہ تبارک و تعالی دی شادی نو بخیر انجام فرما بے جناب سامنے جس موضوع تے کلام کرنا ہے نے بانییا محفل نے خصوصاً بابے رمضان اور منوں سی فکر آفرت کچھ اگر چھ یہ موضوع اس محفل یعنی یہ جڑی محفل جس تقریب دے اندر یا جس لحاظ نال اس محفل دا انعقاد ہے موضوع کچھ لوگوں بالکل متضاد نظر آئے گا بھائی یار اس محفل دے اندر اے موضوع نہیں ہونا چاہیے مگر دوستان دے حکم دے مطابق فکرے آخرت دے حوالے گفتگو کروں گا اور اس انداز نال کرنگا انشاء اللہ العزیز اللہ تبارک و تعالی دے فضل و کرم نال کہ اس محفل دی اس محفل دی مناسبت بھی ہو جاوے گی اور اس دا زد بھی زینج نہیں آوے گا تھوڑے دن پہلے اسی تھان پہ میں حاضر ہوا سا ادو بھی رمضان صاحب اور دیگر سنگیاں نے اظہار کیا سک اگلی دفعہ جڑا نا فکر آخرت بیان کرنا اور دوستو اصل چیز یہ ہوئی ہے کہ بندے نو آپنی آخرت دی فکر لگ جاگے او سو بندے دی دنیا آخرت زندگی سمر جاندی ہے جنو آپنی قبر دا خوف لگ جانا اور جنو تباہ و برباد اور گفلت اندر وہی وہ ماریا جا کہ جنہوں اپنے حساب کتاب اپنے نامہ یا دی کی فکر نہ ہو وہ بندہ تباہ ہو جا اور ایسی بربادی دا مقدر بن جاندی ہے کہ دنیا بھی اور آخرت بھی ضلعت والے بن بلکہ ایمان ایمان دی نشانی ہے آخرت دی فکر کریں سمجھ مومنین دا خاص ہے مومن بندے کا خاص ہے کہ وہ آخرت کی فکر کر دے حضرت رضی اللہ تعالی عنہ آپ سرکار راوی میں نبی پاک سرکار صلی اللہ علیہ وسلم تو پوچھا گیا رسول اللہ جس بندے کو اسلام ہوگا بند دیاں علامت کی نےکا نے فرمایا ہے۔ اتجافی اندار الغرور ولامت و الادار الخلود ولستعداد للموت قبل نزول ہی فرمایا ایک علامت اس کی یہ ہے کہ وہ دوکھے کے گھر سے کبھی محبت نہیں رکھنے والا ہوگا ذوق لاک شبحان دکھے در محبت میرے آخان نے اس دنیا نو دوکھے کا گھر فرمایا دکھ ہے دکھے کا مانا کی ہوں دے مانا یہ ہوتا ہے جو بظاہر کچھ اور ہو حقیقت اس کی کچھ اور ہوا ہو اس دنیا کا اس دنیا کا ظاہر کچھ اور ہے مگر اس کی حقیقت کچھ اور ہے اور حقیقت وہ جان ہے جن رب سونا مارفت فرمائے میرے آقا ایمدار جا رہے سر ایک مری بکری پی میرے آقا نے فرمایا اے صحابہ تھڈے نزدیک اس دی کوئی قیمت ہے یا رسول اللہ مر ہے ختم ہو گئی ہے کوئی قیمت نہیں میرے آخان نے فرمایا ہے اللہ کے اللہ کے ہاں دنیا کی قدر و قیمت اس مری ہوئی بکری سے بھی کم ہے دنیا دی یہ حقیقت ہے فرمایا تجاف ہی اندار الغرور دکھے در محبت رکھن والا نہیں ہوگا ولبت ہو لار الخلود ہمیشہ رہنے والے گھر کی طرف وہ توجہ رہ ہمیں تھے ہمیشہ رہنے والے یعنی دنیا دوکھا اور آخرت ہمیشہ رہنے والے توجہ ہے یہ ذرا کی مکا کے میرے نالا کھولا سبحان اللہ ہاں ہاں میں نہیں ذرا ڈٹ کے آگ سبحان اللہ یہ میں بول دے رہے بے آج دکھ ہے اور وہ ہمیشہ رن والا دے بارے میرے مولا نے فرمایا اہا ارشاد ربا نے فرمایا کل منا لا فان وب کا وجہ رب کزل جلا <وَالإکرام> مولا فرما د کل منا اس ساری ہر شہ فنا اومن والی کوئی شاہ باقی نہیں روے گی و یبقا وجہ رب کا ذل جلال والاکرام بقائے ایس دنیا دے خالق نو مولا فرماندہ باقی ہر شاہ ختم ہون والیے میٹ جان والیے تا میرے آقا نے فرمایا ہے اتجافی انداری الغرور دوکھے دے گھرنا المحبت رکھن والا نہیں ہوئے گا کیوں مومن اکل مند ہوں دے انہوں پتہ ہوں دے یہ ہمیشہ رہن والا نہیں ہے یہ ناپائدار ہے یہ مضبوط اور مستحق کم نہیں ہے یہ چند دن دی زندگی ہے مسافری والی اتاں کر کے اس دنیا نال محبت نہیں کردہ پر کون مومن کون مومن مسلم مومن والعنابتو الانار الخلود ہمیشہ رہن والے گھر دی طرف متوجہ رہنے ایدر توجہ جو ان لیئے ادھر تبجو زیادہ ہوں ولس دیہ دل موت قبل نظول ہی میرے آکا نے فرمایا موت دونوں پہلے موت کی تیاری کرنا اسے نو فکر آخیا جا فکر یہ نہیں ہے پتا نہ ہورتہ نہ کبر دشردا بےخبر کافل ہو جائے جن اپنی قبر خوف کوئی نہیں، فکر رکھن والا ہو ہو گا ہر وقت اس فکر گا، اس سورج چل جائے پتہ نہیں میری زندگی دا سورج دوبارہ تھلو گا یا نہیں وہ ہر وقت ہوئی فکر رہنی ہے میرے آقا نے فرمایا ہے، مومن जरा ईमान वाला होगा तीन चीजा जरूर हो दुनिया मोहब्बत नहीं रखेगा आखरत वाल मुतवजे हो तैयारी पहले करेगा ये असल छावे दुआ कर रब सुन शला मौत की फिकर चलावे कबर हसर की फिक्र चला خدا دی قسم کر کے آنا بے فکرے بندے نہ لوں کھوٹا ہی چند گئی وہ کی بندہ ہوئے جنہوں فکر نہیں وہ کوئی بندہ نہیں جنہوں فکر نہیں بندہ ہوے جنہوں ہاروے لے خدا دا خوف ہوئے قبر دا خوف ہوئے ہر وقت اپنی آخری مندل نو یاد رکھ دا ہوئے, اگلی مندل دا اگلی مندل کا خوف رکھتا ہوئے خدا کا بندہ میرے مولات نے فرمایے ارشاد ربانی فرمایا ایک کتاب کفا بنف سکلو مالک ہسیبا اے بندے کل قیامت مت والے دن جدو مولا تعالی آوار کا آج بندہ حاضر ہوگے گا مولت آلہ فرماوے گا اکڑا کتابہ کا تو پاڑا اپنی کتاب اکڑا کتاب کا پاڑ اپنی کتاب کفا بنب سے کل یوم آلے کا حسیبہ آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے मौला तला बंद ना पढ़ अपनी किताब खुदा दा बंदा किताबेगी हो, किताब होगी किताब हो जिन्हू नामाया माल आखिया जाएगा मौला तला सामने रख देगा दे मौला फरमावेगा हो फरिश दे लिखी किताब रख दो सामने जदू किताब सामने आवेगी मौला फरमावेगा पढ़ा अपनी किताब जदू बंदा अपने नामाया मालू वेखेगा हैरान परेशान हो जाएगा आखेगा या मौला हो मारिया गया वेरा मौत ही हिसाब चुका छड़ी अज मैं हिसाब अपना ना वेखना प بندہ بندہ التجا کرے گا مگر مولا تالا مایا مال جدو سامنے آ جاوے گا رب سونا فرماوے گا ایک کتاب کا کفا بن سکو مالک ہسی با اے بندے پڑھ اپنی کتاب آج تو اپنا حساب کرنے کے لیے کافی ہے خدا دا بندہ ہر بندہ دنیا دے اندر ہر بندہ دنیا دے اندر اپنی کتاب اپنی کتاب اپنی کتاب, اپنی کتاب لکھ رہا وے تیار کر رہا وے ہر سورج چڑھتا وے اس کتاب کا ایک ورگ اولٹ جانا دوسرا سورج چڑھتا ہے دوسرا ورگ الٹ جانا ہے ہر بندہ اپنی کتاب تیار کر رہا ہے और इस इंतजार वे मौला तला वादे फरमा दिता वे ऐ बो ए किताब कल असा तेरे सामने रखा جدو میزان لگے گا نا میزان حساب کتاب لین والا خود رب ہو ہوگا عدالت ربے کینات دی ہوگی ہر بندہ حاضر ہوگا جدو جی حساب دیواری آنی ہے نہ مولا تالا نے فرشتیاں نو فرمایا وہ فرشتیاں رکھو ان سامنے اسے واسطے رب کی نات نے ہر بندے داتبین رکھے نے جنہوں نے کمن کاتبین آخیا جائے تیر ہر چھوٹے تو چھوٹا عمل لکھیا جا لکھا ہے چھوٹے تو چھوٹی نے کی لکھی جا رہی ہے چھوٹی تو چھوٹی برائی لکھی جا رہی ہر عمل لکھیا جا رہا ہے اور او ایک کتاب دی صورت سورت کتاب تیار ہو رہی اور اس کتاب کے برق نے ہر سورج ہر دن دا چڑھنا اس دا ورک الٹ جا اور کدی ایسا بھی گا کہ تیری کتاب اختتام نو پہنچ جاوے گی اور دوبارہ سورج تیری زندگی چلو نہیں ہو رہی ہوگا. हर बंदा अपनी किताब बना रहा एक दिन ऐसा आएगा इनकी किताब का इख्ताम हो जाने हर बंदा तेरे मेरे नाम मत समझी किसी होर की गल तेन तेरी अपनी गल पना तेरी मेरी गल हर बंदा अपनी किताब खुदा दसम करके आना दुनिया कमाना खर्च करना रूपया लाना वे बोल द ہر لکھیا جا رہا وے کل یہ کتاب بولے گی یا مولا یہ ہاتھ فلاں برائی سی کیا پیر فلاں برائی استعمال کیتے سن انہیں اک فلاں برائی دمال کی کل ایتاب پڑھائی جانی خدا کی جی سامنے بندے کی کتاب رکھی جائے گی مؤلا فرماگا ایک کتاب کا ل کا ہائے بندے آئے بندے آج پڑھ لے اپنی کتاب کو آج تو ہی اپنی کتاب کو پڑھنے کے لیے کافی ہے کیوں کیتے جی ت امال جرے نے تہتر جان لے تھی کہڑی کیڑی تھان اچھائی کی یا برائی کی خدا دبا رات نے اسے ہر بندے ہر بندے دی اچھائی ہر بندے لو کوئی بندہ اپنے آمال ماشا برابر ادھر ادھر نہ ہو سکے ہر بندے نمال بھی کھائے جان اور ہر بندہ اپنے آمال کو خبر ہو جاوے تاکہ خدا دی قسم کر کے آنا کل میدان اندر تین تیری کتاب شرمندہ کرے تین تیری کتاب پورے جگ دے بلکہ پوری مخلوق دگے تین شرمندہ गी उठानी पै खुदा बंदा उस शर्मिंदगी अब ही अपनी किताब नवार अबरा तेन शर्मिंदगी ना हो जिना नदामत ना होदा दबंदा नाम वीडी आवेगी अज मेहनत और मुशक्त कर लाल की किताब नवार ताकि कल जद ہاتھ کتاب آئے وہ او ایسی گل نہ ہو جان ساری خدائی دے سامنے شرمندہ ہونا پایوے. ساری خدائی دے سامنے تر ایب کھل جان خدا کا بندہ بندے سامنے ایب کھل جائے جینا بحال ہو جی جدو پوری خدائی دے تری کتاب کھلے گی اتری मां बाप भी आवन भैना भाई भी सामने आवन कैनात वाले भी सामने आवन हर जा बंदा उथे मौजूद होगा جدو تیری کتاب کھلے گی تا مفسرین فرماؤں دنے مولا تعالیٰ نے امت مصطفیٰ نو اپنی مخلوق نو تمنی فرمائیے اقرآ کتاب کا کفا بے نفس کل یوم آلے کا حسیبہ آئے بندی آہا کتاب ایسی تیار کر جڑی کتاب تنو شرمندہ نہ کرے بلکہ کتاب تیری ایسی ہونی چاہی دیئے جن دن آل تنو خوشیت مسررت مل جاوے اور تیرا او کوئی بندہ دی ضمانت نہیں لے گا نہ ہی کوئی بندہ مولا ہے والا تا ازرا اخرہ بوجھ دوسرے پہ نہیں ڈالا جاتا کی مطلب برائی تری ہوئے کسی ہو سکتا ہوگا جو برائی او دا بوجھ تیر ہوے او گا اور جو اچھائی کی او دا سلا اور اجار ملے گا نہ ہی کسے دوسرے دا بوجھ تیرے اتنے نہ ہی تیرے امال کسی اور والے جانگے. تا مولا فرما اے بندیا جدوں آ اپنی کتاب کا خد پھر کتاب ایسی تیار کر جڑی کتاب نو بھی پسند آ جاوے میرے حبیب آ جائے کل کیا مت والے دن تینو بھی عزمتا مل جان تینوں بھی بلندیاں مل جان خدا دبندہ. ایک ورک جے ایک ررک پوری کتاب زندگی دی کتاب ہے किसी साल किसी सत्तर साल किसी अस्सी साल किसी साल किसी चाली साल जनाबे बाली हर दिन एक वरक तैयार होगा हर दिन का एक वरक व्यार हो हर रात वखरा वरक तैयार होगा किन्ने सफ्या की किताब तैयार होगी और किनाबे बाली हर सवाल जवाब देवेगा हर सवाल जवाब किएगा कि मुश्किल खड़ी होगी खुदा कसम کیا نہ مشکل اج دی مشکل برداشت کر لینی چنگی ہے اج برداشت کر لے تاکہ تینو مشکل نہ اٹھانی پے مشقت نہ اٹھانی پے تا میرا میاں محمد بخش آر پھر کڑی بول جائے میاں صاحب فرماؤں نے فرمایا لوئی لوئی کڑی وہ بھڈا بھر لے دودھ بھانڈا بھرنا لوئی لوئی بھر لڑے بھانڈا جے جانڈا بھرنا شام پئی بن شام محمد جد شام آ جانی ایک شام زندگی جنیا ہے دنیا دنیا دی شام ہو رہی زندگی دی شام ہو رہی سورج بھاویں چڑھیا کھڑا اوے تیری زندگی مکھ جانی ہے سمجھ تیری شام آ گئی لوئی لوئی کڑئیے بھر لے پھاڈا تے جے دودھ بھرنا بل شام محمد راہ جانے ٹونڈ دوست گل بڑی وڈی ہے مگر سمجھ نہیں آئے گی ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی جب تیری روح اور جسم کا رشتہ منقطع ہوگا اس وقت یہ بات سمجھ آئے اے میاں صاحب نے جڑا فرمایا نا بھائی جی کرنے ہی نا کوئی زندگی کر لائے اور زندگی کی ہے ایک بندے آئی ہے خواب ویخ جنگل چ مگر شیر لگ جائے کلہ جنگل پچھوں شیر ادھر مگر شیر نسد نسدہ آتا ہے ہوئی شہ نہیں نظر آئی کزر آیا کچھ لٹک جال ایک درخت سے دو شاخان فڑ کے کنویں چ لٹک اتو شیر پہنچ آیا تھلے وی کہان آ گئے بڑا وا سپے تھلے آدھا ہول نہیں بچتا जे उत्ते जाला वा उत्ते शेर है जे थले जाला वा थले भी मौत उत्ते भी मौत उत्तू बनिया की दो जानवर आए ने एक कला एक चिट्टा एक उस शाख नुरू हो गया वे एक उसू शुरू हो गया वे कटना हूं जिंदगी दसा मोह गई ने आख लगा एाखा थल जिना मैं थलड़ी तो उतली मां उत्तू बचाया कि نے جٹی گیا میں خود بخود تھلے ٹائ پا خود بخود جناب والی میں تھلے تھلے گر جاگا اور مینو کوئی بچا نہیں سکتا جدو یہ آلم بڑے ڈریا اوے تو بندے کی مستی نہیں کم آ بندہ مستی نہیں چڈتا تبر نی چڑا غرور نہیں چڑ بندہ میں قسم کر کے آیا فرما ہوں اس منظر جی اے گل کیتی جاوے تو بالکل سچی آوے گی جدو ایلنے جی چ اتوں تھل ما تاشا نہیں نظر آدر کٹیچن لگ پی نے جنہوں نے شکنجے اندر جی ویلنے گنا آئی جان شکنج اندر ویلنے بھی گنا مستی نو آخ رو محمد ہو ملے بھی موت بھی موت ڈر خواب جھٹے آوے تے آیا جدو آل میں نظر آیا جدو فرشتیا نے فرشتے تری اکھن نظر آئے اور میرے آکا نے فرما جائے اگر آ مال اچھے امر آمال اچھے امر مولا تالا فرشتے وہ جڑے اچھا شکل لے کے خوب خوبصورت اور خوب رو شکل آ کے مولا سونا فرما ہے فرمایا جنات تو ادنی اد تجری تحت تخت حل لهم الحمفیا ما یشاؤن کدا لکھ نجزا متقی سلام علیکم جدو آمال اچھے ہو فرشتہ آخر آئے آئے بندے آر تیر سلام ہو سلام تیرے تے سلام ہوج دے فرشتے آ جڑے جنہیں کول بندہ ڈردی تکلیف بدی نہیں خدا کی قسم کر کے فرشتے جہے خوفناک شکل آ بندہ ویخن بندہ تڑف لگ پہ ڈر جی خدا دیا بندیا جدو بندہ او وقت بڑا سخت نظر تکلیف پیاس دی شدت ادھر ایمان دا خطرہ بندہ کوئی کوئی بچا سکت خدا دا بندہ. پھر دس وقت کوئی کوئی بچ دی. کوئی, کوئی ایمان بچا جائے قربان جاوا بڑا اور بچا اس ویلے اچا جی خاطر نے کمل کی اے خدا د یہ تیری کتاب دے ساری انج دی تحریر تحریرے یہ فضول خرچ یہ زانی ہے یہ بدکار ہے یہ ہے یہ سود خور ہے یہ بئیمان ہے یہ جوٹ ہے یہ چگل خور ہے یہ والا ہے یہ ساریا برائیاں تیری کتاب لکھیا ہو چوری کرن والا ہے کرا شراب پیو والا ہے یہ نشا کرا یہ نبی پاک سرکار کی نا فرمانی کرا ہے رب دی نافرمانی کرن وال ہے قران دی نافرمانی کرن وال ہے جدو انج دی کتاب تیری تیار ہوے گی پھر فرشتے او آون گے جڑے خوفناک شکلاں لے کے آوندے ہیں پھر جناب والی تیرے واسطے بڑی مصیبت بن جاوے گی خدا دا بندہ کتاب انج دی ہوے جے دے وچ لکھیا ہوئے یہ میرا ہے اور میرے لیے ہی زندگی گزار کے آ ہے انجی کتاب تیار ہو جس کتاب سے ربرا بھی ہو برادی ہوا دبندا تو مرد ویل بھی فرشتے جہاں خوبصورت شکل لے کے نہ بربادی ہو جاتی حقیقت نو برداشت کر سکتا ویڈی نالی بن جائے بجیام کو جناب میں خواب ویک ਵੇ تاب کی بنتی ہے آپ نے فرما جائے ایابی रेह बन जेर तेरे मगर लगेरी जानवर चिटालाए सन जेडे तेरिया शाखा न कटते सर रात एक दिन ने ए तेन तेरा तेरे दुश्मन ने जेड़े तेरी जिंदगी नुजरते जावगे तेरी जिंदगी जा खुदा दा बंदा तू तो समझना आखे जरा वक्त लंघ जाए चंगा जेड़ा टप जाए कोई पुछे आखे सुना की हाल आप आखे लांग चंगई। सोच विचार कर दाओ जो गुजरया वे किए वह रब की याद गुजरया वे या शैतान गुजरिया गुजरया वे या इबादत च गुजरिया खुदा दादा اللہ ہے فرمایا وقت رب گزر گیا او دے تے شکریہ کرنا وا جڑا گناہ چ گزریا ہوا دی معافی منگ لا اور حقیقت ہوئی خدا دی قسم کر, خدا دا بندہ تاں کر کے نہب سی ہے نہ کتاب بگڑ جانے پر جانور چیری زندگی کی ناخا نو پکٹ لے لے آخر کار اپنے جا ملنا تے خدا دال پورے کل یہ ہوئی آ مال سپا گے پچھواں اور جناب والی چھوٹیاں چھوٹیاں برائیاں وڈے وڈے ادابی شکل ادبی شکل چوگ گیا خدا اے جنابے والی دن رات سلسلہ جڑا تیرے نال چلنا پیا چلدی چلدیا آخر سیا تم ملو وے ماں کان یس تج مولا فرما ملا نے گھیر لیا وے جہی وہ ہستے کرتے سن جائے ہنس کے کرتے سنیست برائی کرنے برائی بندہ کرس کے کرد آر یہ گنا ہے برائی ایک کتے دلیر مولا فرمایا مال جی تسا ہس کے کردے سو وا بہم بہت اج تھو لپیٹ چلے آوے خدا دتا نہیں جے کوئی فضول خرچی پیا کر تے تو اسدہ کھڑے جی کوئی نچتا کھڑے تے اس کھڑے جے کوئی ڈھول مارنا کھڑے تے اس کا جے کوئی شراب پیتی جانے کڑا سود خورے توڑا جی کوئی حرام ترا پیا تو اس کا کڑا جی کوئی بین نچائی کڑا بندہ اے ہاسا کل مارے گا اج ہس وے کل ایسے ہی ہسن کے بدلے تین رونا پو گا یہ ہوئی حادثہ مہولہ فرما وہا ما کا برائیاں ہس کے چار کیتیاں جا رہی کہ کوئی جنابے والی برائی ہر بندہ اپنی برائی دے بیچ جو اس منی ہو خوش ہے, کیتی جاندہ. یار کوئی, نہیں, پچھن والا کوئی نہیں. مگر مولا فرما یہ مال جو ہس کے کر دے کل یہ مال تھو گر لے تو مصیبت پہنچے گی تھو سڑکے جاو ہوں جدو یہ گل سنی جانور نے رات اور دن نے پی ختم ہوتی زندگی سال مکے ساڈی قوم مس سال گنونی او نہیں ہوتا کیوں اچھے سال ایک لنگے الحمد خوشی کی گل سال لگ کہ میرا یہ سال برائی چزریا بے یا مولا فرما برداری چھ فرم برداری پھر شکر کرے یا مولا تیری توفیق نال عبادت کی تیری توفیق نالکی تو ہی قبول کر لے برائی چزریا بے جنی بھی عبادت کر لے اپنی عبادت ندی وہ کافی نہیں سمجھتا وہ آخلا وے یار وقت زیادہ گزر گیا وے کام تھوڑا کیتا حالانکہ کم چوکھا کرنا چاہیے جنا سی خدا در بندہ ہر بندہ اپنی خدا جی ایسا نہ جناب والی راہے راس پیائیے ساڑی مرضی آ ویخ لولا تالا لوگ آدھے لیا کھیو مت مستفا تاب نہیں آنا میں آخیا کبھی اداب کی مطلب ساری دفعہ ادبی ادا نہیں جناب والی کناہ برباد پی آت سالی دا ایک نمونہ پیا بنتا ہے گرمی دال ویخ سردی دال ویخ موسم تبدیل ہو گئے خدا دی قسم کر کے آنا بندے دے اثرات دے موسم مورت نے موسا کلی ملاسلام آپ اللہ کریے بارش لی پیا کہ پی گیا فصل سڑ گئی نے دع اندر چلے گئے جا کے آپ نے دعا کیتی کی بارش نہ آئی دوسرے دل بارش نہ آئی تیسرے دل کی بارے سنائی آپ حیران پریشان ہو گئے حالانکہ سن میں دعا نہیں ہو سکتی ریت خلو کے دعواں پیک کر لیا یا مولا قبول کیوں نہیں پیا کردہ تھوڑے اندر ایک پتکار بندہ دی وجہ دعا قبول نہیں آواز آئی ہے एक बंदा है जिंदी वजह तू थी दुआ कबूल नहीं पी आखो थे निकल जाए पास हो जाए ओनू अपनी जमात जो खारिज कर, कर दी दुआ कबूल कर लागा हूं हजरत मूसा कलीमुला ने लान फरमा जाओ खड़ा तबाही बर्बादी ओं दजह तू पी आंदा सोचन लग पाया खाना पता तो लग गया है ये हर बंदा अपने आप ना آخلیا آخ لیا تڑا اپنا کام کر میں اپنی قبر نا اپنی قبر ندا دے ہوئی مروا د کل مولا تالا نے جد تیری کتاب تیر سامنے ہو <تصفيق> ذکر <تصفيق> محلت کا وقت نہیں ہے محلت دا وقت چلا گیا شاید شادی فرما مولا تالا نے تینو رب سونے مولا نے مولا نے پھر دوبارہ زندہ کر کے دنیا تھیج دے پھر انہیں محلت دے دیے محلت سمجھ کے وقت نب کی یاد کے اندر رب کی اندر استعمال کر दुनिया हलका ना बन एं मोहलत समझ मुक नहीं, एस मोहलत नहीं मिलनी। तेरी तबाही ते बर्बादी हो जानी है। हाथी मलदे रह खुदा दिया बंद हूं बंदे पता चुना मैं पिया करना मेरे आमाल खिंच देता हर बंदे आयदे पाई खड़ा ہے سوچن لگ پیا کہ جی باہر نکلنا وا ساری قوم دے میں بدنام ہوا گا شرمندہ ہوا گا نہ دم ہوگا ساری قوم مینو پیٹے گی آخے گی نہ مراد کلمیاں تیرے پیچھے ساڑھی تباہی ہوئی ہے ہوں اے سوچ کے تیار جی کھلوتا رسول دا حکم ہے مرنا کا حکمو ترنا و نکل ترنا و آخ لگایا بولا اج شرمندگی بچا ل میں وعدہ کرنا وا ایل تو آ فرمانی نہیں کرا دل چیل کی نالی بارے شروع ہو حضرت موسا کلی اللہ نے عرض مولا بندہ نکلے بھی کوئی نہیں تیری بارش آ گئی ہے وجہ کی آواز آئیے آ موسا ہو میرے بندے نے میرے اگے گردن جکائیے میں ایک پل چ سارا نا فرماندیا ہیں سفر فرماؤ نے فرمایا ایک گناہ میرا ماں نکالا ایک میرا ماں निकाला लख गुना मेरा मौला वे खे ओ यारो पर पाव मलबाल सत्कार जले पर पाए पगड़ना खुदा दंदा ایک بندے دی برائی پوری قوم نئی ای ایک بند ایک بندہ برا وے پوری قوم مصیبت خدا دے ایک, ایک بندے کی برائی پوری قوم نوب سکتی ہے پھر ایک بندے دی اچھائی پوری قوم نار کیوں نہیں سک اے اے کوئی نہ سمجھے جی میں خدا دا بندہ بعد اوقات ایک بندہ سیٹا ہو جاوے ایک بندے دے سو لال مولا تالا پورے شہر چڑھ د महद बातिल ख्याल मेरी नेकी की करेगी या मेरी बुराई की करेगी हो सकता वे तेरी बुराई सार दे और हो सकता वे तेरी छोटी जी नेकी सारिया خاندان چھٹ جائے اور تیری بری ہو جائے جی حضرت موسا سرکار دی پوری امت ایک بندے دن وجہ فڑی ہے ایک بندہ پوری امت فری کھڑی ہے کہ سارے پیا کھڑے मुसीबत मुशक्त सारे त्याई खड़ी एक बंदे की बुराई माफ हो सारी उम्मत ने पानिया एक बंदी खराब हो सकती है मतलब फिक्र देना चाहना वा तैन ये नहीं सोचना चाहता कि यार जे मैं बुराईया छ मेरिया बुराईया छणी कौम सिधी हो जानी है या जनाबे वाली मैं नेकी की, की ती ती कौम सि हो जानी या मेरी बुराईया का असर कौम सोची ए सोची हो सकता वे मौला तला मेरी वजह नौम आजाब दे रहा और जो तेन ये सोच आ जारे तू बुराई छुट्टान जे तू बुराई छोड़े तेरी वजह नौला तारी उम्मत नैराब फरमा दे का सोच ना रख रख कर सोच रख मेरी बुराई सारी दुनिया नर्बाद कर सकती है और जे चाहे मेरी नेकी सार्यार मोहमेन सोच सोच रखना बुराई ने ہر وقت لیکی کا خوف لگا رہتا ہے نیکی والے پاتھے زیادہ ہو خدا کا بندہ میں کرنا تھا وقت کات ایک دن گزر جانے کیا سچ آخیا اکبال اکبال اے مسلمان تیری زندگی کتنی ہے کتنی زندگی ہے وقت کتنا ہے تیرے پاس اقبال فرماؤں میں فرمایا آتے ہوئے اللہ ہوئی جاتے ہوئے نماز آتے ہوئے اللہ ہوئی جاتے ہوئے اتنے قلیل وقت میں زندگی گزر گئی اور ہے بھی سچ بندہ ہے د پڑی ہے تھوڑی تھوڑی جی دیر گزرتی ہے جی ادان تے جماعت کا وقفہ آتا اکبال آخر وے این دیر دی تیری زندگی ہے ادان ہوئی ہے جدو ادان ہوتی ہے لوگ تیاری کرن لگ پہندے نے نماز دی کے نماز دا وقت ہو گیا ہے ایک بالا کھداوے ہو بھولے آؤ جدو تیرے کنی چادان آکھی گئی سی اوہ سادان دا مطلبے سی اوہ گافلہ غفلت نہ کریں تیری نماز دا وقت ہون والا ہے گافلہ ہو گی تیری نماز دا وقت ہون والا ہے بندہ جن تیاری کی جنہیں ادان لیا جی ادان گئے وہ جنابے والی کوئی حضرت داؤد بندگی بنے یہ ادان دمانہ سمجھ گئے سن کہ باندھا کدا پیا فوری کرو چھیتی کرو نماز کا ٹائم ہوا خدا دی قسم کر کے نہ سد کے جا ان لوگ جنا بانگ نو سمجھ آوے جنا نہیں سمجھے آباہو آو, او برباد ہو گئے لی دنیا دے اندر خوب گئے لی تا میرا پیر باہو فرما فرمائیے جو تم غافل یارا سو او کا تم کا او سوتم کا فانو مری سبق بڑھایا ہو سنے سکھن کھل اکھیا اکھ سنے سکھ نہیں گئی کھل رکھیا لایا والے رب دے عشق کو کمایا ہوں مرن تھی پہلے ایسا اوسا مرگ بہ بہو مرن تھی پہلے مر گئے پا کا مطلب نایا اللہ سبحان اللہ گل شروع کیتی سی او خوف تو میرے آقا نے فرمایا ہے آقا نامدار صلی اللہ علیہ والہ وسلم اپ فرماوندے نے فرمایا ہے ارا ما تا احدکم فلا تحبسو جب تو واڑے وچوں کوئی بندہ مردا ہے اذا ماتا حدکم فلا تحبسو ہو کیوں میرے آقا نے فرمایا جدو بندہ مر جاوے انہوں روکو نہ انہوں روکو نہ انہوں دے کفن دفنی جلدی کرو دوسری حدیث پاک اس حدیث پاک کی ترجمانی اور تشریف پی کر دی ہے. میرے آکا نامدار نے فرمایا فرمایا فخ تم ہر رجال والا آنا کہرے قدمونی قدمونی یا یا آکا نامدار نے فرمایا او میت او میت فخت الرجال ہر رجال آنا کہم میت جن مردا نے اپنے منڈیا اگر وہ منو جلدی لے چلو اکل سال آئے خدا نا خاصا اگر او میت بری ہوئے کردار برا ہو او دی کتاب بری تیار شدہ ہوے وہ آخری بربادی ہو جائے من کھتے لے چلے بہت سیل فرما نے وجہ کی مئیے پیا کنیا منجی دے بولنا پیا وجہ کی میرے آخ نامدار نے فرمائے بہت تسی فرما نے فرمایا اس واسطے وے مگر اپنی منزل ویخ وے پیا منجی دے منزل ویخ لے والا پرنا بند ہو مولا تعالی سارے ہات اٹھا چڑھتا پیا گھر رب منزل اپنی بھی کھا چڈ آ تیری کتاب آ تیر آ مال آ تیر آ مال آ, آ, آ تیرا سلا بھی آد دود دخ، لگا دو تیری बारी ज बल्दी अग नेख दे आख थोड़ी बर्बादी हो जाओ अपना ठिकाणा जंगत लोलद कदे मूली कदे मूली खुदा के बंदे ओ, तेर ना करो मैनु जल्दी अपने ठिकाने चुचा दुना ठिकाणा वेखी पे आ ٹھکانا ویچ کے بول رہا خدا دے پہ اجے خبر چ نہیں بڑے پیا گھر منزل میرے آکے فرمایا فرمایا آ مال جی آ مال ان خون سالے ہاتھ اگر نیک جلدی اس وجہ کہ آپ گھر جدو چن نو جان دشتا ہے پھر آخ مو کدھر لے چلے خدا کا بندہ اس روبرس افسوس او اس جناب اپنی تنگی نال اج تنگ ہو جا अज मुशक्कत कर ले अज मेहनत कर ले अज अपना वक्त निकाल के रब सोने की खौफ रब सोने की याद च मुबतला हो जाओ मशहूल हो जाओ ताेन कल ए ना आखना पे मैनू कि ला चले तेनु यह आखना पे कदमूली कदेमूली तू मरे तेरे वास्ते जन्नत दरवाजा खोल जा फेरी कबर नब सोना जन्नत की त्यारी चबना नहीं बनती रब सोना एवं जन्नत चले सी बबा दिल ख्याल है सोच गलत है حالانکہ دھولے وے پہلے مشکت کرنی پہنگیئے مزدوری بادشمل دیئے مولا تعالیٰ نے اے دنیا تیری محنت واسطے بڑھائی ہے تیری اجرت راب سونے نے آخرت اج رکھی ہے اجرت دا مکہ اجرت دا جہانہیں ایک کمائی دا جہانہیں جدو بندہ اس جہان نالو ٹوٹ کے جانگا ہے تو کمائی دینا تعلق ختم ہو ججرت بن جب جی کمائی ہوجر لمائی ہو کیوں؟ جیمین دی تیری کتاب گواہی دے گی جی. اور ویلا تالا ہے अगर तेरी किताब बुरी हो अगर तू अपनी किताब न सही तैयार किया असा तैन सामने आले पासों सज्जे हाथी छ पड़ावेंगे अगर तेरी किताब बुरी होने कंडे पासों खब्बे हाथी छ पड़ावेंगे छुनाव कुरान رب دا قرآن فرما دہ فرمایاسان کادار فما منت فملاقی فما من اوتی فاما من امی کتابہ فسو فسوف حساب حسابا ر او لوگ جنہ نے کتاب اچھی تیار کی مولا فرما سات سچے ہاتھ پڑھاو گے اور ان قریب دے انکریب آسانی ہوا کتاب بہو اراض ہری فسو دبرا و یسلا سائیرا جے آمال برے ہوئے پھر کنڈ پچھوں کبے ہاتھ لے ہوں سمجھ آئیے کہ جس کتاب دا تذکرہ رب سونا فرما رہے ہیں نا کتاب کا ہسبا یہ کتاب جنوب نامایا مال آخیا کتاب جنہوں نام مال آخیا جائے مال پوری زندگی تحریر ہر گل نہ کرو یہ وجہ کی ہے کیوں نہ کرو اس واسطے فرمایا جس ویلے بندہ اپنے ننگیز تو کپڑا ہٹاؤ تو وہ کرا من کا تبیم جہی فرشتے بندے والے بندے دو دور ہو جائے جد بندہ بول دے رب سونے نے ایسے گواہ مقرر کیتے ہوئے نا. کہ وہ بندہ جدو بول دے تو انہوں نے کہ وہ بندے کے قریب آ بندے کی بولی لکھ دا کہ کل <سؤال> قیامت والے <سؤال> سامنے جے کتاب کھول جائے تے مکر اور آسانی ہوا آج تے گل نہ کرو کیوں رب سونے دے فرشتے ہیا والے نے اور اس طرح تھوڑا لے ل یا ایسی بلونا یا ایسی تھانے دا جانا مناسب اسے واسطے تھی بولو گے تو گنا گناہ کا دی وجہ تو وہ فرشتیاں دی وجہ توجہ فرمائی ہاں رب سونے نے ہر وقت تیرے جوڑ کے رکھو جڑے کھڑے پوری تیری زندگی تحریر کر کے کل کیا مت لگ رب رکھ دولا فرما کتاب پڑھ لیا اپنی کتاب کفا بھی نف سیک مالک ہسیبا خود ہی کافی کی مطلب پڑھنا جا جی تینوں تھوڑی جی رکاوٹ آئے گی اب اپنی حکمت وہ تھان یاد کرا دیا گے آلیا توجہ کوئی لی آخرت والا، امتحان والا حساب و یار اتے جا کے حساب ہی دینا اتنے جا کے تھا رب سونے دی بار گاہ چاہ رہے خدا کا بندہ جے کوئی بندہ امیر ہے او دا بہانہ اپنی دولت ہے جے کوئی غریب ہے او دا بہانہ اپنی غربت ہے کوئی آخر میں غریب اریب میرے کول کمائی کرن تو علاوہ وقت کوئی جے میں مولا دیتا کر کوئی آخلا دولت مند میرے کاروبار مولا تالا ایسا جواب دے گا جہاں تیرے سارے بہان ختم ہو جان گے مک جان گے خدا کا بندہ کیوں نہ ہو مولا فرما بندے آنفکو مارا رکھنا کم من قبل ایاتیا ہد مل موت رب لولا اخرتنی الاج قریب خرچ کر لو انفکو خرچ کر لو مار دکھنا کم جڑا رسک دیتا من کبلے اینا تیا ہد کمل آن تو پہلا اے نہ ہوتا آ جائے جد موت آ جائے گی لولا خرطنی بندہ لولا خرطنی کاش کے ہن مخر ہو جاوے اے موت جڑی آئی کھڑی اے, اے ہن مخر ہو جائے علاج والی قریب مرن دے کر ستا مولا ہوں یہ دور کر دے میں کرنا کیوں؟ کیوں؟ مقام جیستے ٹھکانا نظر آ گیا والا ہی آخر اللہ ہو نفسرا جا چلو مولا ہے اللہ اس کو مؤخر نہیں فرمایا کیوں جاء ہم فلا یسرون ساتون خدا درت آئے شوشرت اور رب دینا فرمن ویخ یار تین ایک بادشاہ پتر دی گل سنو زوک ناگ شہر ہارون رشید बादशाह बड़ा मशहूर इंदा एक पुत्र उम्र सी, सी सोलह साल के करीब इंदी अपने बाप नहीं बनती क्योंकि लैंड सी अलग बाप से दुनियादार दुनिया च खुबिया होया ایک بار ہارون رشید کا پتر مامولی کپڑے پائے ہوئے سر دھوتی بدی ہوئی بادشاہ دے محل چائے بو دارا بیٹھے سن بڑے بڑے امیر لوگ بیٹھے سن آخن لگے یار اس پاگل لڑکے نے ساڈے ساڈے خلیفے دی شان گھٹائی ہوئی ہے اگر اپنا پیو سمجھ ہو سکتا ہے خلیفہ پترا او تو, تو اپنی حالت کی وجہ بوزرا امرا در زلیل کی سدکے جا پر او اللہ د فکیر سی آخر لگا ابا جی ابا جان میں ہو کچھ نہیں آ مگر اتنا آخانگ یہ دولت نال جا تیار تین بچا نہیں سکے گا یہ تین نجات نہیں دے سکے گا اور ان عادت ہی اللہ دے دلیا متقیاں متکیاں نال بہنا اور متقیاں نال بیٹھ رہی ہوتے سوبت سر ضرور ہو ہی بری سوبت ہوے او ہوں اچھی سوبت ہو سر اچھا ہوا فرما شاخ شاہی فرما فرمایا دور اختلاتے یار پتی دور شو اب اختلاط یار پتی یار پت بد تربد ادمار پت مار پتی تنہا ہمیں پر زندی زنتی یار پتی پر جانو بر ایم زنت सोबत, बुरे बुर सप भी बुरी क्यों अखे सप्प लड़ेगा तेरी जान जावेगी जो बुरे यार नाल नैठेगा जान भी जाएगी नाल भी जावेगा जावे ओंदी आदत थी اللہ متکیادگار تے قبرستان چاہ قبرستان چبراں پڑتا مفو قبرا والر والے تو پہلے آ گئے ہو اصا بھی تھوڑے مگر آخر سی مینو تھے جنا دیا اور تھوڑے اتنے رویہ گم ستا हर वक्त इसी काम चाहना आखन लगा लग जी थानू थी शाही मुबारक मैं जा रहा हूं बादशाह पुत्र वेख जिनू मौला तला जिन्हू रब की फिक्र लग जाए कबर की फिक्र लग जाए वो फिर शाही वाल नहीं वेख लगा نہ دنیا والے کھڑایی، نہ جنابے والی، دنیا وال، نہ پیسے وال، کسے شای وال نہیں وے کھڑا، کیوں جنہوں فکرہ لگ گیاں نے، انہوں کوئی شای نظر نہیں آڑی، انہوں اپنی کباری نظر ہوں دیئے۔ چل آگئے، قرآن پاک، ایک قرآن پاک لے ایسا، جاندیاں باری ماں نے ایک انگوٹھی دیتی ہے، آنکھن لگی پترا، احتیاجی دے وقت انہوں استعمال اچھلال ہے انگوٹھی تے قرآن پاک لائے کے نکل پیا جا پہنچے بسرے دے اندر اتھے جا کے مزدورہ نارہ لگیا جڑے مزدور مزدوری کردے دے سن چھل کے جا وہاں اب بسری آکھ دے رہے اکھے میری دیوار ڈگ پئیے میں گیا وہاں کوئی مستری مزدور لب بنواستے جا کے بیکیاوے خوبصورت نوجوان بیٹھے ہے جی بادشاہ کا پتر سی شہزادہ جو سی میں اندھی حالت وی میں بڑا متاجب ہوا تعجب ہوا وے یار لگتا شاہ شاہ نہ کار دے آیا مزدور مزدوری تھا میں یار میرا کم ہے کیا مزدوری کرے گا یا نہیں آخر لگا مزدوری کرن واسطے تیا دس میرے تا کم لینا ہی آپ ابو آب آب امر بسری آخر ہے میں آخیا وے میں آخیا وے تیرو گارے مٹی دا کم لینا ججر تعمیر کام لینا وے آخ لگا درہم پورا ہو ایک درہم دا چھواں حصہ مزدوری لوا گا فرماند میں حیران ہو گیا یار ایک درہم پورا ایک, ایک چھواں ہر دوسری میری شرط یہ نماز ٹائم تیرا کم نہیں کرنگا. نماز ٹائم میں اپنے رب سونے بارگاہ گاہ چاہ رہا آدھ نے میں دو شرط مان لیا نے لے گیا میں صبح وہ چھوڑ کے کم کام سے چلا گیا میں شام جام واپس آیا تے ہیک بندے نے دس بندے کے برابر کم کیتا سی میں ایک درہم کی بجائے دو درہم دین دی کوشش کی انہوں انکار کر دیتا دے آخیا آپ یعنی درہم دے چھ حصے کرو او چھ ہسے ایک درہم دے ہو گئے ایک درہم دا چھواں حصہ او سات دن دا خرچہ ایک دن ان جڑی مزدوری طے کی لے کے چلا گیا دوسرے دن ابو آمر آخر میں گیا وہ لبن واسطے ہفتے دن مزدوری کبر موت کا ڈر موت دبر خوف ایک دن مزدوری کر دوسری دفا ل گیا میںران سار ایک بندے دس بندے میں کارا لے آپ جڑتے جب پتا لگ گیا بندہ کوئی آم نہیں ہے پہنچا یا بندہ خدا کا بندہ اللہ دے فقیر صوفیاء اولیاء اینجدیاں زندگیاں پیگدار دے لیں ست کے جام آل غرد کسا بڑا طبیلے تیسری چوتھی دفعہ ابو آمیر انہوں لپن گیا ہے او جے سنگیانے دسے آوے یار او تے آج چوتھا دنے بیمار پہ آوے फुला जंगल दे अंदर वीराने पे आपने एक बंद ना लिया कोल चले गए जो कोल गए तो बेहोश पिया दे एक इट का टुकड़ा रख के बेहोश होया पर्मा ने मैं उदा सिर चुकिया वे अपनी गोद रख्या वे मैं आखदा वे अब आम मेरी दुनिया मेरी दुनिया दुनिया ने मेरा हिस्सा खत्म होने के करीब आ गया वे میں جا رہا ہوں اس دنیا دکھائی اے بڑی بے وفا مکار ہے میں جی جی میں جا رہا ہوں نا صاف شفاف ہو کے تو نکل جاتا دنیا تھی آشنا دنیا دنا مکار بی وفا سفا چی علیم فرما نے فرمایا یار اے میرا ایک قرآن پاک ہے میری انگوٹھی ہے جدو میں مر جا من اپنے, اپنے, اپنے کپڑے دفن کر د فرمایا یار میرا دل کر دیا میں تمہیں نمڑے چفن دیا گا ادرت حضرت نہ سدھی کے اکبر والا جا فرمایا یار نئے کپڑوں کے زیادہ حقدار زندہ ہے جڑے پچھے جی ہوں نے نویں کپڑے یہاں دوں آپ نے جا رہے ہیں میں کپڑے چنا دیں وسیعت کی قرآن پاک تے اے انگوٹھی ہارون رشید تک پہنچا دے بادشاہ یہ ایک مسافر کی امانت ہے ایک مسافر لڑکے دی امانت ہے. اور وہ کہہ رہا سی وہ کہہ رہا سی اس دنیا کے آزاد ہوا آزاد ہو جربان جا جاوا جا وسیعت دیان دارون رشید پھر بڑا رویا ابو آمر آخر ہے میں انہوں تجہیز تکفین کر کے جدو واپس آیا تو رات خا بھی ویخیا ایک بڑا شاندار قسم کا دلال محل ہوئے اور بنیاح نوجوان بیٹھے اور میں نو کہہ رہے ہیں اے ابو عامر زندگی کی تکلیف دا بدلہ رب نے اے اجرت آیا اتے جیڑی مشقت کٹی ہے مولا تالا نے اجرت آفر یار لو لگ جائے نہ آخرت کی فکر لگ جاوے آخرت دی خدا دی قسم کر کے آنا پھر سکھ دا سا نہیں لے سکوں ہر وقت ایک خوف سوار ہونا یار ہو سکتا کسے ویلے آ جائے ہو سکتا کسے ویلے آ جائے یہ اندر گیا پھر پتہ نہیں باہر یا نہیں یا نہیں آکر فکر اور جیسے پھر مولا تعالی تالا آخرت فکر آزاد فرما چڑھتا ہے جہاں بے فکر رہی سارا فکر لگ جی مرن تو بعد مرن تو بعد ذلت فکر اور تباہی اور بربادی نال چنگئی ایسے دنیا سے فکر کر لے آخری گل کر کے گل مکونا ایک شاع رکھ دریکی شاع رکھ دو شبر گا فر نبل اپنا ٹکان یاد کرے شادیاں اے تیرا جمنا تیرا مرنا ترا بولنا ترا اٹھنا تیرا بیٹھنا تر سونا تیر کھانا تر پینا یہ سارا تری کتاب تحریر کوئی شہ نہ سمجھی میں مولا تعالی نے لکھوائی ہی نہیں تری پوری زندگی تحریر ہو رہی اور اس اپنی تحریر نو عمدہ بنا لے آلہ بنا لا کہ تینو کل برو دے ماسٹر بار گاہے بار گاہے ربل آلویم شرمندگی اور ندامت نہ اٹھانے بے خبر غافل ربل اپنا ٹھکانا یاد کر گزر او زمانہ یاد کرے فل گئے ایسا کری کے نال اپنے محبوب دے فل گئے وعدہ نال اپنے محبوب دے آل دا وعدہ پرانا یاد کرے بے خبر غافل ٹھکان یاد کرے دنیا کا مالو مت سب چھوڑ گئے تھے محال و دری پیچھے ہاتھی افسوس ملے سے تو کالی قبر بچی جان تری اصلی گھران ذکر بے خبر غافل کوئی نہیں بیان دی اس واق ان طویل ہے دوسرا سوال ہے اسلام میں گالی دینا جائز ہے مسلمان مومن کو گالی دینا جائز نہیں ہے کافر کو کافر کو اور دین کے دشمن کو گالی دینا اس کو برا بھلا کہنا یہ قرآن حدیث سے سابت ہے اور جائز ہے مثلا میں مثال دوں رسول کا دشمن ہو رسول کا دشمن ہو دشمن ہو آم کا دشمن ہو اسلام کا دشمن ہوگا. برا بھلا آخنا بالکل جائز ہے اور اس طرح دیا گلیں قرآن اچھ بھی مل دیا نے احادیث مبارک اچھ بھی مل دیا یعنی رب سوڑے نے جو کلام کیتا ہے اس نے اپنی شان لے مطابق محبوب خدا نے جو کلام فرمایا ہے آپ نے اپنی شان لے مطابق فرمایا اثنان جو کرنا ہے اثنان اپنی حیثیت لے مطابق کرنا کوئی یہ نہ تھا کہ ساتھا کلام رب دے کلام نہ مل سکتا ہے خالق کا کلام اور ہے مخلوق کا کلام اور ہے مگر اس چیز دی اس چیز, چیز دی دلیل مل سکتی ہے <سؤال> اے مثلہ قرآن پا کے جو صاحبے تھے حدیث تو ہی صاحبے تھے اور میں جٹ کی مثال دے کے سمجھاؤں نا کوئی تھوڑے پیو دا دشمن ہو لے یا تھوڑے پیو انہوں گال کڑے تھوڑے پیو انہوں کوئی گال کڑے انہوں معاف کر دیں دے کیوں وہ مسلمان نہیں ہوندہ تو آٹی پینڈوں کو گال کردے انہوں ماف کردن دے اوہ سویلے تے گولیاں تو کام مگاں ٹاپا جاندہ تو جس ویلے شریعت دی باری آوے دیتے سوال جانا آ جانا سوجہ نہیں جے فرمائی جس ویلے عزت رسول دی گال آوے عزت قرآن کی گل آئے عزت اسلام کی گل آس ہے یا نہیں جائد یہ یاد آ جاتا ہے اور جس ویل اپنے گھر کی گل ہوئے جیت جی جید نہ جائد نہیں یاد اس آتا دبی آؤ اس ویل تیرا کام بننا سبر کرتا کیوں وہ ذاتی مسئلہ ہے ذاتی مسئلے معاف کرنا بہت بڑی بہت بڑا اس کا حضر ہے لیکن اسلام دے معاملے دین دے معاملے احکام دے معاملے معاف نہ کرنا اے دی عظمت ہے ایک حدیث پاک دے اندر آیا جڑا بندہ سنت دے خلاف کام کرے سنت دے خلاف کام کرے دوسرا بندہ انہوں جھڑک دے جڑک دے ان آخر فلانے فلاحیا غلط پیا کرنے میرے آقا نے فرمایا ہے او دے ایس جھڑک دے نال مولا تعالیٰ او دے دلنو جھڑکڑا لے دے دلنو ایمان دے نور نال منور فرما دے یہ تیس سنت دی شان ہے تے جیڑا جنابی علی پورے قرآن دا مخالف دشمن ہوگے دعا کر اللہ سنان سلام شمع بز میں ہدایت پہلا خو سلام شمع بز میں ہر پہلا کھو سلام جسوالی گھڑی کچا جس حالی گھڑی چھوکا اس دن فروض سات پھیلا خوص جان رحمت پھیلا خو سلام سمئے بزمے دائت پھیلا عامر اللہ اور جس نے بیان کی ریکارڈنگ لوگ فیس بل لے سکتا ہے